کتاب اللہ فلا مضل له ومن محمد وسلم شر العمور محدتا تو ہا وک المحدایتی پچھلے درس میں توحید صحیح عقیدے کی اہمیت سے متعلق دو باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے اور دو تمام رسولوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی اس میں ایمان کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے اس کی کیا دلیل ہے کون بتائے قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو شرک سے اپنے ایمان کو شرک سے پاک کرے کون سی آیز کر تبار بدعال قرآن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اکثر بلّہ کی بلّہ وہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر پھر بھی شرک کیے جاتے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن نے اسے واضح طور پر کئی جگہ بیان فرمایا یہ مشرک یہ تو مانتے تھے اس زمانے کے جب ان سے پوچھا جاتا کہ کہو کہ آسمان سے بارش کون پڑتا تھا تو وہ کہتے ہیں بے شک اللہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین سے اناج کون پیدا کرتا ہے تو کہتے تھے اللہ اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ دنیا کا خالی و مالک و رازک صرف اللہ ہی ہے مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک گھیرا لیتے اور اکثر یہی لوگ مشرق کہلاتے تھے یعنی ہر دور میں یہ لوگ توحید غبوبیت کو تو مانتے تھے لیکن توحید تو کلویت کو ماننے سے انکار کرتے تھے یا مانتے نہیں اور آج کل جو زمانہ ہے ہم مسلمانوں میں جو کئی لوگوں میں جہالت اور گمراہی پھیلے ہیں مثلاً آج کے قبر پر کا صرف یہ شرف بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں متفون بزرگوں کو صفات اولویت کا حاصل سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں ان کو پکارتے ہیں انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں مشکل کشا کہتے ہیں دستگیر کہتے ہیں الگ الگ ناموں سے جو اللہ کی ربوبیت ہے جو اللہ کی صفات ہیں انہی ناموں میں سے ان کو بھی وہ پکارتے ہیں یعنی کہ یہ شرک کرتے ہیں یہ اس طرح کا اس طرح سے پکارنا بھی یہ شیر کہلاتا ہے اور عبادت کے کئی طریقے بھی ان کے لیے وہ بجا لاتے ہیں اس سے نیک عمل تو برباد ہوتے ہی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بندہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جنم کا اندر بنا دیا جاتا ہے ایک دوسری عائد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ددین عامن ولم یل بس ایمان بز المن گلادم جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شیت سے گندا نہیں کیا انہی کے لیے سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت آپ کا ہے اور یہی لوگ رائے رات پر چل رہے ہیں اس آیت میں ظلم سے مراشب ہے جیسا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے اور اس آیت کا کچھ انہوں نے اس طرح سے مطلب لیا کہ ظلم یعنی کے ظلم کرنا زیادتی کرنا گناہ کرنا وہ ایسا مطلب سمجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت یہ بتاتی ہے تو اس آیت کے اعتبار سے ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم ہے جو شرک کہلاتا ہے تم جو ظلم سمجھ رہے ہو اس سے مراد یہ نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بارے میں کہا ہے جو شرک کہلاتا ہے ظلم عظیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مثال مثال پیش کی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا تھا ان نشر کا ظلم عظیم یہ شرک بڑا ظلم ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے ظلم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ تمام نبیوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی گزرے انہیں بھی تاکید کی ہے اور تم سے بھی کہتے ہیں لئین اشرک کا لیا بتن املو کا ولا تک ون نہ ملل خاصری ہے تم سے پہلے بھی انبیاء جتنے گزرے ہیں ہم نے ان سے بھی کہا ہے اور تم سے بھی کہتے ہیں لئین اشرک کا اگر آپ نے بھی شرک کیا لیا بتن نہ تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے ولا تکون نہ ملل اور تم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے تو ہم ہیں کہ ہم خود سے بچیں سے بچا طرح جاتا ہے حاصل اور یہی دعوت دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائے اللہ تعالیٰ ہمیں امید کرتا ہوں کہ اگلی مرتبہ بغیر کاغذ کی ہو گئی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی پیدا فرمائے اس میں سب تقریباً باتیں چونکہ تیاری تھی اس لیے برابر ایک چیز اس کو یاد رکھیں جو اور وہ انشاء وہ بھی آگے صحیح ہو جائے گی اللہ سے امید ہے پڑھنے کا فرق معنی کو بدل دیتا ہے ڈرنے کی چیز نہیں ہے سیکھتے سیکھتے سب آتا ہے یہ ہے منل خواصرین اور تھوڑا سا لام کو اگر آپ نے پھیلا دیا تو کیا بن جائے گا منل خواصرین تک یہ لام جو ہے یہ لام یقین کے لیے ولاک نن مین الخاسرین اور یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی یہ پوزیٹو سینٹنس ہے ایسا ہوگا ہی اور یہاں پر ولا تک تم ہرگز مت بننا کے معنی ہے کے عربی زبان بہت اچھی زبان ہے اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے ولا تکو نن مین یعنی تم ہرگز بھی خاسرین میں سے مت بننا تو یہ معنی اس کے ہوتے ہیں اور تکونن تو یہ کیا ہے لام ہے اور یہ لا کیا ہے نیگیٹو ہے لا الہ الا اللہ نہیں اور یہ لا کیا ہے ہاں تو دونوں میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہونے سے فرق ہوتا ہے, ہے اس لیے جب آپ یاد کریں آیتوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ارے ابھی تو اور بھی وہ ڈینجر نکلا تو پڑنا کہ نہیں پڑھنا کوئی بات نہیں ہم جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں سیکھتے سیکھتے جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے انسان بعض اوقات نہیں معاف کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ ظاہر وہ باطن دونوں کو جانتا ہے تو ایک انسان سے پڑھنے میں اگر کوشش کے دوران کچھ اس طرح کی غلطی ہو, کوئی بات نہیں لیکن آدمی اس کو مزید سیکھتا رہے تو یہ فرق یاد رکھے قرآن کی آیت ہم نے دیکھی اللہ آن بس ایمان الا ایک الم امن و اس میں امن اور محتادون سے متعلق کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی وہ کیا ہے کون بتائے گا امن اور محتاد کس حصے کو کون سمجھائے گا یا اس پوری آیت کو جو ہم نے سیکھا کون بتائے گا آئی کوئی نہ کوئی آئے نہیں آج اس لیے پیچھے بیٹھنے والا ڈرے گا آدمی آئیں آج میں چلائی جان بچی کیونکہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا اگر کوئی نہیں تو پھر میں بولوں گا موقع اللہ تعالیٰ جی اس میں ایمان والوں <سؤال> کے متعلق بشارت سنا رہا ہے کچھ خبر دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی ظلم سے مراد یہاں پر شرف ہے اور آیت کی ہے ان میں عظیم جبکہ وہ اسلام نے نہیں عمل اسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اسایت کا بلا کر کے اللہ کے رسول اللہ سے قانون کیا گیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو یہ کہا تھا یا نہیں یاد لا تو شیخ اے میرے بیٹے تو اللہ کی لا کی اور کو شریک مت کرنا ان شرک ابھی شرک ہے ایک بہت ہی بڑا دن ہے دن ابھی بہت ہی بڑا دیکھیے تعلیم کے اللہ تعالیٰ کروا ہے ان اللہ لائے پھر وہ مشا کا بھی ویب پھر معیمات ڈرائی کا بھی چاہتا کہ ہم صرف کے علاوہ گنا ہم معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے اس سے معلوم کے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ ربر عزت نے اس سے فرما فرمایا کہ ہم اس کے علاوہ اس کی معاف ہی کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں جن کی عامر کی دلطف سے مراد جنہیں اللہ رسو نے ان کا خلاصہ کیا شرف ہے شب کی آمیزش نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے امن کیا ہے دنیا میں اللہ کے ادابات سے حفاظت دنیا میں آفیت اللہ کے احمد تو لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ملائ کے رحمت امن بہت مدد اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بشارت سنا رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے تو اگر آج اس اپنی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں یہ بات کو ہے تو اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں میرے ایمان کے اندر شرک کی آگ کو نہیں کہیں میں کوئی عمل وہ سیکھانا کوئی عمل ایسا تو نہیں کر رہا ہوں جس سے میرے اوپر شرف کا انصلاف ہوتا ہر لوگ المان کے بارے میں آدمی کو چوگندہ رہنا پڑے گا تو ہدایت کا پڑھ کے آج آخری دن پڑھ کے ہاں احمد ایمان یل ایمان ایمان کو جس نے تو پتا ہے جیسا یہ مطلب مجھے گرد پتا تھا شیٹ کے بارے میں پتا کیا پوچھے نہیں دبھی مانا کیا ہے شیخ نے جو روبھی مانا ہے کسی کو حصہ دینا کسی کو ہر کم ہو یا زیادہ ہو اس کو شیری کرنا تو شرک کہتے ہیں باقی چیزیں پتا بھی لیکن شرک کہتے ہیں اور دوسرا کہ اور اور اور بات ہے کہ جو شریف کے اندر جو شریر کے اندر جو ہوتا ہے وہ شریش کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ارمیت میں اللہ کی عرمیت میں اور عبادت کا عصم شفات میں کسی کو شیری کرنا اس کو جو ہے شریف کے اعتبار سے شیف کہا ہے اور یہ جو آئے تھے آر کے بارے میں نازر ہوئی ہے اور وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے معلوم ہو کہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی انسان شرف کر سکتا ہے اور جیسے بات ہے کہ اللہ کو ماننے سے نہیں شرف ہوتا ہے کیونکہ آدمی اللہ کو نہیں مانے تو یہ تو خوش ہوگا کہ اللہ کے کا انکار ہے جب آپ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کے گاٹ میں اللہ کے اصل میں اللہ کے روبیت میں اللہ کی علیت میں کسی کو اس کا سازی اس کا برابر ہے کسی کے اندر حصے کے اندر شیخ تو کہا کہ جس سے آپ نے مان کے کی آگے شیخ کی گلاوٹی کی یہی لوگ اصل میں جو رہی سلامتی والے ہے اور یہی ہدایت جاتا ہے سفا نمبر پندرہ پر پچھلی آیت ہم نے دیکھی تھی اللہ تعالیٰ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا تو اس کی طرف یہی وحی کی انہ اللہ ان کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فیبودون تو تم میری ہی عبادت کرنا لا لاح الا انا فہبول یہاں پر ایک سوال اور سمجھنے کی چیز لا الہ الا اللہ یہ جب کلمہ کلیما آدمی پڑھتا ہے اس کو تفصیل سے ہم سمجھیں گے اگلے درس میں لا اللہ الا انا اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فیحبدون تو تم میری عبادت کرنا یہاں پر فا جو ہے فہب تو جب ایسا ہے تو تم نے ایسا کرنا چاہیے ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں شرط ہے ایسا करोगे तो ऐसा होगा इसको क्या बोलते हैं शर्त ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं एंटी शर्ब्त हम्पल्सरी वो तो है दोनों शर्तों में क्या शर्त कंपल्सरी नहीं होती है शर्त कंपल्सरी नहीं होती है होती इसको क्या बोलते हैं اس کو بولتے ہیں تقاضا تقاضا یا عربی میں بولتے ہیں مکتبہ اب ایک اس کو تقاضا کو تھوڑا آسان الفاظ میں اگر بولنا چاہیں تو دیکھیں کیا ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کیا چاہا جا رہا ہے تو یہ کیا ہوا یعنی جو آدمی لا الہ الا اللہ بولتا ہے تو اس بولنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا پورا کرنا پڑے گا تقاضا وہ تقاضا کیا ہے پہبود تو تم میری ہی عبادت کرنا ہے معلوم ہوا لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ اس کا بولنے والا پڑھنے والا اقرار کرنے والا اللہ ہی کی عبادت کرے ہمارے باغ بھائی دعوت دیتے ہیں بولے لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے زندگی موت رزق بیماری صحت سب دینے والا کون ہے سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا تقاضا صرف اتنا ہے کیونکہ اس سے پہلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں کیا آیا اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں جیسا ہمارے بھائی نے بتایا اللہ کو رب مانتے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں بارش کون برساتا ہے اناج کون اگاتا ہے یہ وہ مانتے تھے کہ نہیں اللہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے شرک کرتے تھے تو وہ کون سی چیز میں شرک کرتے تھے تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تم میری ہی عبادت کرو کسی اور کی نہیں اور میری عبادت میں کسی کو شریک بھی مت کرو معلوم الا اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کریں دیکھیے نمبر ایک اللہ کو معبود تسلیم کریں ہمارا معبود کون ہے نمبر دو اللہ کی عبادت کریں ہاں اللہ معبود لیکن عبادت نہیں کروں گا چلے گا عمل کہا ہے حکم دیا عبادت کرنے کا تو اللہ کو معبود الہ تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور تین اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تسلیم نہ کریں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں سمجھ میں لا الہ الا اللہ سے کیا چاہ بنیاد میں گڑبڑ ہے اگرچہ بات درست ہے کوئی آدمی کہے کہ کل احد سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے صحیح ہے تو آخری نبی نہیں ماننا چاہیے تو کیا آپ کا دیا ہیں کہ کیا کوئی بھی آدمی لوگ جو ہے گہرائی سے سوچ نہیں پاتے ہیں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن دونوں کو جوڑا جس ریلیشن میں ہے وہ ریلیشن کیا ہے وہ غلط ہے کہ لا قل هو اللہ کل احد سے چاہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ یہ مانے کہ اللہ کی ہے کیونکہ اس میں وہی بات ہے ہاں محمد الرسول اللہ وبین جو آیت ہے اس میں کیا ہے کیا چاہا جا رہا ہے ہم کس کو مانے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جس آیت سے جس حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے اس کو مان لینا یہ کیا ہوتا ہے وہ تقاضا ہوتا ہے جو بات سامنے آ رہی ہے تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہاں پر خود کس نے بتایا تو لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے نمبر ایک نمبر ایک اللہ کو ہم معبود تسلیم کریں قلب میں نمبر دو اللہ کی عبادت کریں نمبر تین نہ کسی کو معبود مانے نہ کسی کی عبادت کریں اگر ایک آدمی ہے جو کسی بت کی عبادت کرتا نہیں ہے لیکن اس کو معبود مانتا ہے مشرق ہے کہ نہیں ہے عبادت کرتا نہیں اس کی وہ مانتا ہے اور ایک مانتا نہیں ہے معبود لیکن عبادت کرتا ہے اس کی تو یہ بھی شرک ہے آئیے ہو سکتا ہے جہالت میں اگر کر رہا ہو تو اس کو سمجھایا جائے سمجھانے کے بعد اگر رک جاتا ہے تو مشرق ہوگا نہیں لیکن سمجھنے کے بعد پھر کرتا نہیں بہت اچھا لگتا پھر کر رہا تو پھر کیا ہو گیا آپ مشرق ہو گیا تو جو یعنی یہاں پر ایک ہے معبود تسلیم کرنا دوسرے معبود مان کر اس کی عبادت کرنا تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے ہم اللہ کو معبود مانیں اور اللہ کی عبادت کریں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں نہ دل میں نہ عمل میں نہ دل میں نہ عمل سمجھ میں آیا تو یہ اس طرح سے قرآن سے باتیں سامنے آتی کہ اس کا تقاضا کیا اس سے کیا چاہا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ بلا شبہ بات صحیح ہے کہ اللہ ہی رسک دینے والا زندگی موت سب کچھ کرنے والا اللہ ہے یہ اپنی جگہ درست ہے لیکن یہ عرب کے مشرقین مانتے تھے تو اس پہ جھگڑا کیوں ہوا جب وہ مانتے تھے وہ اکیلا محبود اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ عبادت اللہ کی بھی کرتے تھے اور دوسروں کی بھی کرتے تھے تو لا الہ الا اللہ سے کہا گیا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے دوسرے کی کرنا نہیں تو اسے بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے پھر نہ بتوں کے آگے جھکا جائے نہ پیڑ پتھر پودے کسی کے آگے جھکا جائے نہ سورج چاند اور نہ قبریں نہ تصویریں نہ پری جن بھوت کچھ نہیں تو کسی کے آگے نہیں جھکا جائے ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے لیے تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہمارے سامنے آیا اور جو خود اللہ نے اس کو بیان کیا ہے آگے بڑھتے ہیں توحید کی فضیلت میں دو باتیں ہم نے دیکھی اہمیت میں پچھلی دونوں باتیں کیا تھیں توحید کی اہمیت سے متعلق تھی ایک تو یہ کہ اگر ایمان ہو اور توحید نہ ہو تو آدمی بچے گا نہیں پہلی بات دوسری بات کتنی امپورٹنٹ چیز ہے توحید سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی پیغام دے کے بھیجا شروعات کا کیا تھا وہ توححد اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے توحید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ذکر، افضل الکر لا دل الا لا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدمی بہت سارے ذکر کرتا ہے پیج نمبر سولہ پر صحیح ہے پیج نمبر سولہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اہل آدمی بہت سارے اذکار کرتا ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر اور اس کے کی علاوہ کتنے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم اور کئی اذکار ہیں ان سارے اذکار میں سب سے افضل کون سا ہے یعنی اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کو یاد کرے صحیح ہے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے اللہ کو پسند ہے اِذَا حدیث میں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے اور اللہ نے کہا اللہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے ساری عباد خلاصہ کیا ہے مقصود کیا ہے جیسے اللہ نے فرمایا وقت لی بکری آپ یہ بتائیے کہ دین میں جتنے اعمال جتنی عبادات ہیں جتنی اللہ کو عبادت کرنے کے طریقے ہوئے سب سے افضل عبادت کون سی ہے نماز نماز ہے سب ایک آواز میں بولے تھے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرانی کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّا خَيْرَ <الصَّلَى> جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے صلات ہے تو سارے اعمال میں سب سے افضل کون سا ہے عمل نماز نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ آخری میں سولہ اور نماز قائم کر کیوں میری یاد کے لیے تو نماز کا مقصد کیا ہے اللہ کو یاد کرنا سارے امال میں سب سے افضل عمل نماز نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرنے کا سب سے افضل لفظ کون سا ہے الہ الا یعنی ساری عبادت میں افضل عبادت کا مقصود ذکر اور ذکر میں سب سے افضل لفظ کیا ہے آمد. یعنی کتنی اہمیت ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ جب اس کو یاد کرے تو وہ کون سی بات کے ذریعے اللہ کو یاد کرے کہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یعنی توحید اللہ کو اتنی پسند ہے کہ بندہ جب یاد کرے اس کو تو اس وقت سے جو یاد کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کیا یاد کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس لیے حدیث میں آپ نے کیا فرمایا افضل الکر لا الہ الا الحلہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اہل ہے بغیر جھٹکوں کے بعض لوگ کیسا کرتے لا الہ الا اللہ جیسے کدال لے کے کچھ لوگ زمین کھودتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کیا صحابہ ایسا کرتے تھے کون بولا آپ کو جھٹکے دینے کے لیے کیا دل میں سوراخ ہو کے ایمان جانے والا اس میں کیا ہونے والا یہ کتاب لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹا پکڑے بائیں پاؤں سے دائیں پاؤں کا انگوٹا پکڑے بیٹھ کے ہاں کھڑے ہو کہ نہیں اور دائیں طرف سر لے جائے اور للہ और थोड़ी سینے پہ اور تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ اللہ, اللہ, اللّہ اللّہ اس طرح سے کیا ہے یعنی دین ہے کہ مذاق ہے آپ دیکھیے کوئی دیکھے گا تو ہنسے گا کیا گھبرائے گا یا تو ہنسے گا پھر بچے ڈریں گے اور بڑے ہنسیں گے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ادب والا ہونا چاہیے اس میں وقار ہونا چاہیے اس میں سنجیدگی ہونا چاہیے اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے پھر صحیح ہے کہ غلط ہے کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہر نہیں آپ اللہ کو یاد کرتے تھے ہر حال میں لیکن کبھی آپ نے اس طرح کا جھٹکے وغیرہ آپ نے نہیں سکھایا نہ صاحب نے ایسا تو اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے ہمارے لیے کلمات میں غور کرنا وہ کافی ہے اس کے لیے زبردستی کے جھٹکے ضروری نہیں گردن وغیرہ اگر آکڑ گئی مشکل ہو جائے گی تو سب سے افضل ذکر کون سا ہے لا الہ الا اللہ تو اسے کس چیز کی فضیلت معلوم ہوئی توحید کی کیونکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر معلوم یہ کرنا ہے کہ توحید کیا ہے اس کو ابھی دیکھیں گے چوتھی چیز توحید کی فضیلت میں یہ ہے کہ توحید والا اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تب بھی اللہ کی رحمت اس کو ملے گی کتنی بڑی بات ہے ایک آدمی اللہ کے عذاب میں لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے کتنی اونچی چیز ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا کون بولتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں جو پچھلی حدیث تھی وہ ترمیزی کی تھی اور بھی محدودی نے اس کو روایت کیا ہے یہ بھی حدیث ترمیزی کی ہے اور مس احمد میں بھی موجود ہے کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو آن من اہل یو اس کو ہم تھوڑا عربی دیکھ لیں گے یو ناس من اہلی توحید فن النار یقون فی ہن تم ثم رحم فا یو یہ دیکھیے یو عذاب دیے جائیں گے کون ناسم کچھ لوگ رب ناس ناس یعنی کون لوگ یا یو ناس ناس یعنی لو اذاب دیے جائیں گے لوگ من اہلی التوحید من میں سے کچھ اہل توحید توحید والے اہل کے مانا ہوتے ہیں والے توحید کا لفظ حدیث میں بھی آ رہا ہے حدیث میں بھی لفظ آیا کہ نہیں آیا توحید کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے اہل توحید میں سے کچھ لوگ عذاب دیے جائیں گے عربی ایسا ہوتا ہے عذاب دیے جائیں گے لوگ کچھ اہل توحید میں سے فنار فی, فی میں انار آگ کون سی آگ جہنم کی یعنی اہل توحید میں سے کچھ لوگ جہنم کی آگ میں آزاد دیے جائیں گے یقون وہ ہو جائیں گے فی ہا اس میں آگ میں جہنم میں ہوما من کوئلہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کے پھر سما کے معنی پھر تو دریکو ہوم تو دریکو پائے گی ان کو الرحمہ رحم رحمت سا. کس کی اللہ کی رحمت سے رجون تو نکالے جائیں گے کہاں سے تو اہل توحید میں سے بعض لوگ جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے پھر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی ان کو پا لے گی تو وہاں سے وہ نکال دی جائیں گے تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک کہ توحید کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے کوئی آدمی آپ سے پوچھے توحید توحید بولتے توحید کدھر ہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ حدیث میں یہ لفظ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے یہ ترمیزی کی حدیث ہے نمبر دو توحید والا بے فکر ہو کیا بولے توحید توحید اگر حاصل ہو گئی توحید والے بن گئے عذاب سے بچ جائیں گے بلا شبہ لیکن توحید کے توڑنے کے عذاب سے تو بچ گئے لیکن یہ ہو سکتا ہے اب اللہ کی مرضی کسی اور گناہ پر پکڑ لے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالی شرک سے تو بچ گیا اب اللہ تعالی چاہے تو اس کو کسی اور گناہ پر عذاب دے اور چاہے تو معاف کرے جیسے آپ نے آیت سنی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ان اللہ علیہ یغ فروش رب و ما دون ذالک کا لمشہ اللہ اس بات کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں ویغ ما دون ذالک اس سے کم تر کسی اور گناہ کی وہ جس کے لیے چاہے گا مغفرت کرے گا تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اہل توحید کو ڈرنا چاہیے کنہیں عذاب سے اہل توحید بھی جہنم میں جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اہل توحید جہنم میں ہمیشہ کبھی نہیں رہیں گے جہنم میں چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کس میں سے حصہ ملے گا یعنی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوں گے ایک لمبی روایت میں جس کو ابن اب عاصم نے اور امام اکبرانی نے روایت کیا ہے عن کریم کی آیت کے ذمن میں اور وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے اس بات کی آرزو تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں اس کے ذمن میں ایک حدیث نقل کی ہے ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے کچھ مسلمانوں سے کہیں گے جو جہنم میں ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہارے تمہارے لا الہ الا اللہ نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا دیکھو ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں ہم بھی جہان میں اشید کرنے والے گبر کرنے والے اور تم بہت وعید وعید کہتے تھے لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہے اتنا اہم کلمہ ہے بہت باتیں کرتے تھے تم بھی جہنم میں آ گئے تو ان کو تانا دیں گے کون مشرقین کفار لات عزہ کی عبادت کرنے والے لات اور عزہ دو بت ہیں ان بتوں کی عبادت کرنے والے ان کو تانا دیں گے اب یہ کیا بولیں گے ان کے بدلے ان کے جواب میں کیا کہیں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن اللہ کو جملہ بہت خراب لگے گا اللہ کو غصہ آئے گا اس کے اوپر میرے بندے گنام کی وجہ سے آئے لیکن بندے کس کے ہیں اللہ کے توحید والے یہ ہی اللہ تعالی حکم دے گا ان کو جہنم سے خالی جہنم سے نکالا جائے گا اور بچ جائے گا کون اس میں مشرقین بچ جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے کاش ہمارے پاس بھی کلمہ ہوتا تو ہم کو بھی اس میں سے نکالا جاتا لیکن وہ کلمہ ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے یہ جو جہانم سے نکالے ہوئے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسری نہر میں غوطہ دے گا بعض روایتوں میں نہر حیات اس کا نام ہے حیات والی نہر اس میں جب غوطہ دیا جائے گا اس سے پہلے ایک حصہ اس میں اور روایتوں میں ہے یہ کئی روایات ہیں ان میں سے میں ملخص اس کا بتا رہا ہوں کیا ہے وہ جہانم سے جب نکالے جائیں گے تو کہیں گے ان کے چہرے پر ایک داغ ہوگا وہ داغ جو ہے یعنی اس پہ داغ ہوگا ایک روایت میں کہ اس پہ لکھا ہوگا جہان نمی یعنی یہ کون سی پبلک ہے جہانم سے نکلی ہوئی تو آپ سب ان کو دیکھ کے پہچانیں یہ جانم یوں جان یوں جانم سے نکلے ہوئے ان کو اچھا نہیں لگے گا یہ کیا یہ لیبل ہے ایسا لیبل نہیں چاہیے لیبل دکھ رہا ہے اللہ تعالی سے دعا کریں گے اے اللہ الاقب ہم سے نکالتے ہیں تو اللہ ان کو نہر حیات میں غوطہ دے گا اور وہاں سے جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ ڈھبا بھی داغ بھی وہ لکھا ہوا بھی ان سے نکل جائے گا خوشی خوشی وہ جنت میں رہیں گے تو یہ توحید والے اللہ کو اتنے پیارے کیوں ہیں توحید اللہ کو بہت پیاری ہے اس لیے توحید والا بھی اللہ کو بہت پیارا جیسے ایمان اللہ کو بہت پیارا ہے تو ایمان والا بھی اللہ کو پیارا ہے کیونکہ اللہ کی پسندیدہ چیز کو اپنانے والا اللہ کو پسند آئے گا تو اللہ کو توحید بہت پسند ہے اس لیے جہنم میں بھی چلا جائے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالی اس کو کیا کرے گا جہنم سے نکالے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوگا توحید والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا جہنم میں بھی رحمت اس کو پائے گی جہنم میں بھی رحمت اس کو پائے گی تو اس کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے تو معلوم ہوا کہ توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے اب ایک سوال پوچھ رہا ہوں کیا ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے ہو سکتا ہے ایزا نہیں ہو سکتا نا کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا کیا ایزا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جنت سے نکال کے جہنم میں ڈالا جائے ارے غلطی سے آ گئے اسکولوں باہر ہو سکتا ہے ایزا اب بھی نہیں ہو سکتا جو جہنم میں گیا وہ تو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن جو جنت میں گیا وہ جنت سے نکال کے واپس جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو ایک بار گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں گیا ہاں اگر اب یہاں سے یہ لوگ نکل جائیں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں نکل پائیں گے ہمیشہ جہان میں رہیں گے وہ کون ہوں گے جن کے پاس توحید نہیں تھی وہ ہمیشہ جہان میں پڑے رہیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک موقع ہے ایک چیز ہے جس سے وہ جہنم سے نکل سکتا ہے وہ کیا ہے تو توحید کتنی اہم ہے کہ جہان میں جا کے بھی باہر آنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ کیا ہے توحید تو یہ چوتھی چیز ہم نے دیکھی اور دیکھی آئیے یہ بھی ممکن ہے اب یہ تو ایک صورت ہم نے دیکھی کہ ایک آدمی جہنم میں گیا اور نکالا گیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی بندے کو اللہ جانے بھی نہیں دے اللہ کی مرضی اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے ایزو کیوں ہماری مصیبت یہ ہے کہ اللہ کسی کو کچھ دے تو ہم کو ہیں اللہ از کیوں دیا اس کو یعنی ہمارا اس پہ قبضہ ہے اللہ کی رحمت پہ قبضہ کیا ہم لوگوں نے اللہ جس کو چاہے عذاب دے اللہ جس کو چاہے معاف کرے اللہ کی مرضی بادشاہ ہے وہ, وہ جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے عذاب دے ہم کو دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بغیر عذاب کے جنت میں ڈال دے ہم کو دعائیں کرنا چاہیے تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو توحید کی وجہ سے ایک تو وہ لوگ جو جہنم سے نکال کے جنت میں گئے ایک وہ لوگ دوسرے ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو توحید کی وجہ سے گناہ ہو لیکن توحید کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے اور سیدھا جنت میں جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو توحید اتنی قیمتی چیز ہے دیکھیے ایک حدیث میں جس کو امام احمد ترندی حاکم اور بےحقی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ابن عبان نے بھی روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فیوخل سورجی اللہ رخلاق یوم قیام اللہ تعالی لائے گا ایک آدمی میری امت میں سے الا رخلا سارے لوگوں کے سامنے یوم القیام قیامت کے دن فیم شروع اور اس پر پھیلا دے گا تسل نو اور نبے کتنے ہوتے ننانوے سو کو کتنے कम ایک کام ننانوے دفتر اس کے گنا پر پھیلا دے گا اس کے سامنے پھیلائے گا کل مس دل بسر اس میں سے ہر دفتر ہر ریکارڈ بک ہر اکاؤنٹ بک جو بھی دفتر ہوگا گنا کا اس میں سے ہر دفتر کیا ہوگا مسلمت دل بسر مت دل بسر نگاہ کے دور تک جانے تک ہر دفتر کتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کو پورے گنا لکھے ہوئے دکھیں گے کتنے گنا ہو کیسا ڈینجر آدمی کہا دئی ان کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے فیقو ابل کا کتب کیا تجھ پر لکھنے والے حفاظت کرنے والوں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا یعنی ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں انہوں نے اپنے دل سے لکھتے گئے لکھتے گئے فری ٹائم میں کچھ بھی ایسا تو نہیں اللہ پوچھے گا ابالاما کا رامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں ذکر آیا ان کا تو ان, انہوں نے کہیں تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا کہ کچھ بھی لکھ دیا تیرے اوپر فیاقول وہ کیا بولے گا نہیں nah, اللہ ایسا نہیں ہے اے میرے رب ایسا نہیں ہے یعنی yani, کس کا اکاؤنٹ ہے یہ ایکزیکٹلی میچ ہو رہا ہے میرے سے معلوم ہے مجھ کو یہ میری کرامت ہے پوری فیاکول فیاکول اب الا گرسانا اللہ اس سے پوچھے گا ٹھیک ہے کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے نہیں دیر سے ایسا ہو گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا دنیا میں بہانے بناتا ہے آدمی کسی بھی چیز کے لیے تو تیرے پاس کوئی ازر ہے کوئی ایکسکیوز ہے تیرے پاس یا تیرے پاس کوئی نیکی صحیح نیکی ہے تیرے پاس کوئی فیاقول بدلے گا اس کا سیم آنسر لا یار نہیں اے میرے پوکار میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ان کا میرے اوپر ظلم بھی نہیں میرے پاس کوئی عزر بھی نہیں ایکسکیوز بھی نہیں اور میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں فیاقول اللہ کہے گا اس سے بلا نا خاصا نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اس کو بھی یاد نہیں میرے پاس کیا نیکی بچی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے فَإنَّهُ لَا عَلَيْكَ <الْيَوْم> اس لیے کہ آج ایسا دن ہے کہ آج تیرے اوپر کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے مالک فلا غلوم آج کے دن تو پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا فتح بتا کا تم فیحا ارشد الاح اللہ اشحد اللہ محمد آبد ہو اصول تو ایک چٹھی نکالی جائے گی اس پر لکھا ہوگا اشحد اللہ الہ اللہ, اللہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں اشد اللہ محمد رسول اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں فَيَقُولُ احضر وزنك اسے کہا جائے گا کہ تو چل تیری اس جگہ پہنچ جہاں تیرے امال کو تولا جائے گا وزن جہاں امال کا ہوگا نیکی اور گناہ تولیں گے چل وہاں پر وہاں حاضر ہو فیاقول ابودی کی کیا بول رہے ہیں وہ کہے گا فلیہ رب ماں ہل با کا تما ہاد وہ کہے گا اللہ اے میرے رب یہ ایک چٹھی اتنے بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گی یعنی اس کو خود یقین ہے کہ میں گیا کام سے میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے وہ کہے گا اللہ ایک چٹھی سے کیا ہونے والا ہے اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹ بک میرے پڑے ہو وہاں پہ گنا ہو کے یہ ایک نہیں کہ میرے کیا کام آئیں اسے کہا جائے گا فکال ان نکالا تو ظلم اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں تیرے ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی تیرے بہت گنا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تیری نیکی ہم لوگ ہم برباد کرتے گنا اپنی جگہ نیکی اپنی جگہ دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی کسی کی بہت ساری غلطیاں ہو ایک بھلائی الٹا بہت بھلائیاں ہوں ایک غلطی کی وجہ سے ساری بھلائیں साल भर शोहर बीवी पे एहसान करते रहे एक दिन बिचारी का कुछ आइसक्रीम लेके नहीं आया हमेशा ऐसे ही करते है ईद को अगर कपड़े नहीं लाया है कि जिंदगी भरी मेरी तो किस्मत ही बिगड़ गई खा पी की मोटी हो गई है कोई किसी का दोस्त है कोई किसी का रिश्तेदार है हमेशा इज्जत करता है कभी किसी के बेटे की शादी में उसके सर के बाल खड़े हो गए थे हालत खराब हो गई थी एकदम کسی کو نہیں پوچھا یہ ایسا ہی ہے دھیان نہیں دیتا میرے اوپر تو مخلوق ساری بھلائیاں ایک غلطی کی بنیاد پر کیا کر دیتی ہے اکارت کر دیتی سب بھول جاتی ہے ایک غلطی کافی ہو جاتی ساری بھلائیوں کے برباد کرنے سارے احسانہ ساری اچھائیاں سارے ایک ایپ کی وجہ سے ساری اچھائیاں کیا ہو جاتی سب پہ پانی اللہ کے ایسا نہیں برائی اپنی جگہ بھلائی اپنی جگہ تو اس سے کہا جائے گا ان کلا تلم تیرے پر ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے البتا کا توفیق فتح سارے گناہوں کے دفتر ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ ایک بتا ایک کاغذ کا پرزا دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا ترازو کے فتا شتی سجلا کا تو وہ جو گناہ کے دفتر ہوں گے وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے اور وہ جو ایک کلمہ جس پر لکھا ہوا ہوگا وہ جو پرزا ہوگا وہ وزن سے بھاری ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہو سکتی ہے اس کو امام احمد ترمیری ہاتیم اور بیقی نے شوب المان اور امام ابن اقبال نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا پرابلم پیدا ہو رہا ہے کیا پرابلم ہے کسی کو لگ رہا ہے یہ پرابلم ہے پچھلی حدیث میں کیا تھا توحید والے کہاں جائیں گے تو ان کے پاس نہیں گئے اور اس میں تو پھر ان, کے ان کی توحید کا کیا ہو سمجھ میں آیا مطلب کوئی آج مل گیا اور اچھا معلوم پڑا آج اپنے اب اس کے بعد درس میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مزید السلام علیکم اچھا سب چھو بھی گیا آج جا رہا میں لبھا ایک دنیا لبھا ایک اپنے کو معلوم پڑھا اپنے پاس تو ایک دم کیا ہے کالر میں لکھ کے لگا دی, لا, ilaha, اللہ محمد رسول بس ہو گیا کلمہ معلوم پڑھا ابھی کیا ہے یہ نائنٹی والا خیر میں ہوں گا بول کے چلے گا دونوں حدیث ہیں اہل السنہ اور کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات لے کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں ہر بات لینا کہ کون سی بات لینا نبی کی پچھلی بھی لینے کا اور بھی کا پچھلی سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے لا الہ الا اللہ کے بعد بھی اور اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں ڈالے تو ہم کس میں رہیں گے معلوم ہے اس میں گئے تو نہیں چاہیے کو تو آدمی صرف اس پر ٹکا رہے نہیں گنا سے جہان جا بھی سکتا ہے اب یہ اللہ کا احسان کہ کسی بندے کو اللہ تعالی بغیر جہنم کے جنت میں ڈال دے کیا ضروری ہے سب کے ساتھ ایسا ہو کیونکہ ایسا ہونے والا ہے وہ نبی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ لوگ جائیں گے کہ نہیں جہنم میں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نمبر لگ جائے بے فکری کی وجہ سے اس لیے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں لیکن یہ کیوں نہیں گیا دو وجہ سے ایک اللہ کی مرضی اللہ جس کو چاہے جو معاملہ کرے وہیا کو پھر وہ معذون ادا علی کا لیم شاہ اللہ کی مرضی اللہ جس کو چاہے شرک سے کم گناہ معاف کر دے کیونکہ کون سا آدمی گناہ کر رہا ہے کتنی مجبوری میں کر رہا ہے کیا پرابلم اس کے تھے کیا مسائل اس کے تھے کتنا کمزور تھا اسلام میں نیا داخل ہوا تھا ایک دم پرانا تھا علم والا تھا کم علم والا تھا سب کس کو معلوم ہوتا ہے تو کون معافی کے لائق ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے ایک وجہ تو یہ کہ اللہ اپنے علم میں جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے دو اس کا وزن اتنا کیوں ہو گیا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کی گنتی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وزن اور باقی امال کی گنتی تو ایسا پوچھے تو ایسا بولنے کا قیامت کے دن امال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے اچھا یہ ایک عجیب بات معلوم کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی آدمی کی سو نمازوں پر کسی ایک دوسرے آدمی کی ایک نماز بھاری ہو جائے سو بڑا کہ ایک بڑا آپ لوگوں کو گنتی بھی نہیں آتی کیا سو ایک پر بھاری ہو سکتا, ہے؟ ہو سکتا ہے اور کیا ایک سو پر بھاری ہو سکتا ہے کیوں ایسا ہوگا وزن کی وجہ سے آمان میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے خالی اخلاص سے اخلاص اور علماء نے کہا اس آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا بہت پاپی تھا اس نے آخری وقت میں اتنے اخلاص سے کہا شدو اللہ اللہ اور شد الحمد ان ابد الرسول ہو کہ وہ گنا اس کے اس نے توبہ کیا ہے کہ ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا توبہ کیا ہو کر کے ایسا ہوا ہو آخری وقت میں اس نے توبہ کر لیا کیا یہ ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو تولے گا نا توبہ کرنے کے بعد گناہ باقی رہتا کیا تو پھر تل رہا نا وہاں پہ یعنی توبہ کیا ہے اس نے نہیں کیا ہے اگر ایک آدمی اس کے پاس پہاڑ حادیثوں کو سمجھیے اگر اس کے پاس پہاڑ کے برابر گناہ ہیں اگر توبہ کرے تو باقی رہے گا پہاڑ کے غائب ہو جائے گا لیکن یہاں پر گناہ ہے کہ نہیں یعنی توبہ کیا ہے توبہ نہیں کیا اس نے لیکن آخری وقت میں اس نے کیا کیا ہے اس نے غالباً آخری وقت میں اس نے کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس نے کبھی اتنے اخلاص کے ساتھ میں وہ کلمہ پڑا ہے کہ وہ کلمہ بہت ہی زیادہ کیا ہو گیا وزنی ہو گیا اس وجہ سے اس کے امال میں گناہوں کے مقابلے میں وہ کیا ہو گیا بھاری ہو گیا سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا کہ کلیمے کا اقرار اب اس کلیمے کا اقرار صرف زبان سے لا الہ الا اللہ چلتا اس میں کیا ہونا چاہیے وزن ہونا چاہیے تو اندر سے وہ ہونا چاہیے سمجھ کے ہونا چاہیے اس کے اقرار کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھ کے آپ نہیں بولے اس حقیقت کو دل میں جگہ دے کے آدمی بولے اللہ کس وقت کوئی عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ ایسا بولنا چاہیے آدمی. آدمی کے دل میں بات ہونا چاہیے تو اس نے اس مضبوطی کے ساتھ وہ کریما کہا تھا اس کا وزن اس کے گناہوں کے مقابلے میں کیا ہو گیا بڑھ گیا جب تولا گیا تو اس کا کیا بھاری نکلا لیکن اگر وزن ہلکا نکلا تو توحید والا تو ہے لیکن کیا ہوگا گناہ اور کہاں جائے گا پھر تو وہ جو گئے تھے وہ کون ہوں گے سمجھ میں آیا یعنی دونوں ہادی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس کا وزن زیادہ تھا بچ گیا ان کا وزن کم پڑ گیا تو کیا ہو گیا تو اپنی جگہ درست ہیں کوئی آدمی سوچے کہ ادھر جا رہا جانا میں ادھر نہیں جا رہا ایسا جاتا بھی نہیں بھی جاتا تو کیا ہے تو دونوں میں فرق ہے اس سے معلوم ہوا کہ کنیمے کے الفاظ سب کے ایک ہیں لیکن کلیمے کے بولنے کے جو کیفیات ہیں اس کا یقین ہے وہ سارا ہر ایک کا کیا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے تو اس کا ثواب اس کی صرف الفاظ پہ ملتا ہے کوئی آگے والے قلم تو ان لوگوں کی غلطی آج معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہم لوگ کلمہ پڑھتے نا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کیا صرف زبان کا اقرار کافی ہو جاتا ہے آدمی کو اگر ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو گیا ادھر پانچ روپے کلیما پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاؤ گیا جنت میں اس کو معلوم بھی نہیں ہے. اس نے بول دیا پانچ روپئے کیا صرف زبان سے بولنے سے جنت میں جائے گا واقعی اندر سے وہ چیز نکلنا چاہیے اندر ہونا چاہیے وہ چیز تو اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوتی ہے جو صرف کلیمے کے اقرار کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں بولتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں تم کیوں بولتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں تو اس سے ہم نے ایک بات یہ سیکھی کہ توحید جہنم میں جانے کے بعد بھی بچنے کا نکلنے کا ذریعہ ہے اور توحید جہنم سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہے کبھی ہو سکتا ہے اللہ معاف ہی دے بھی ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دیں اب آئیے توحید کے بلیکس کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اس کو ہم اگلے ہز کے لیے ڈال دیتے ہیں ایک اور چیز اس میں سمجھیں گے اس لیے کہ بار بار یہ لفظ آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ لفظ کیا ہے التوحید. کیا مطلب اس لفظ کا چلیے بتائیے کون کو مفصرین نمبر ایک نمبر ایک واحد چلیے ابھی کلیکشن ہو رہا ہے ہاں اور ایک اس لیے کہ سب کے ذہن میں جو جو آئے گا جمع کر کے کچھ بنائیں گے بولتے عبادت میں عبادت میں اکیلا کے واحد دو کال اس میں اکیلا اونلی تو انگلش میں آ فقط بہت بھاری باری رف جا رہے ہیں اور توحید کے مانا کیا ہے واحد واحد معبود بحق بےحق اور یکتا معرحق ختم نہیں ہو رہا ہاں اللہ کے قسائص میں اللہ کو منفرد ماننا لیگل اسٹیٹمنٹ ہے ہاں صرف ہائے کوئی فارم بھرنے والا بھی پختہ یتیم لغت کے ختم ہوئے کہ نہیں اوکے لغت کے اعتبار سے توحید کا لفظ پہلے دیکھیں گے ڈکشنری میں آگارہ کہاں سے عربی زبان میں ہے واہدا یو واہ یہ لفظ ایسا بنتا ہے واہدہ یو واہ یہ تین لفظ ہیں اس سے یہ لفظ ملتا ہے کیا توحید توحید کے معنی ڈکشنری میں ہے ایک کرنا ایک کرنا ایک بنا دینا اس کو بعض انگلش میں یونیفیکیشن بول سکتے ہیں توحید ایک کرنا مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ کی دعوت کے بارے میں أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب كي أجعل کیا اس نے بنا دیا الہا سارے معبودوں کو الاحن واحد ایک معبود اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ان نہ یقیناً یہ چیز تو لشر عجاب بڑی عجیب چیز ہے مشرقین کیا کہتے تھے سارے معبود کا ایک محبود بنا دیا اس نے یعنی کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے محبوتوں کا ایک کر دیا اس نے کیسی عجیب بات ہے کیا ہے ان کو عجیب لگتا تھا کہ سارے محبود کی بجائے کتنے محبود توحید کا لفظ کیا ہے وہ ہدا سے ہے ایک کر دینا لیکن ایک کر دینا کی دو صورتیں جیسے یہ محبود یہ محبود ملا کے ٹوٹل مار کے ایک بنا ہے ایسا ہے سب یہ بارش کے لیے یہ آگ کے لیے یہ ہوا کے لیے یہ اس کے لیے سب ہٹا کے ایک سب کا ایک تو یہ جو ہے توحید اس معنی میں کہ سب کو ہٹا کے ایک کو ماننا سب کا ایک بنا دینا یہ نہیں کہ سب کو لے کے اس کا ایک بنانا تو توحید اس معنی میں ہے کہ افراد جس کو کہیں گے عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ کیا آ سکتا ہے افراد فرد سے لفظ بنایا تفر ادا بھی اس میں آتا ہے لفظ تو افراد کرنا یعنی اکیلا ماننا اللہ کو کیا اس کے خفاش میں منفرد ماننا یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دینا جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا مثلا کہیں سے بھی پکارو کون سنتا اب اگر کسی اور کے بارے میں مانے تو کیا کیا اس نے اللہ کے لیے خاص رکھا اس کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے کیا کیا اس میں شریک کیا سننے کی صفت میں کہیں بھی رہو اجالے میں اندھیرے میں پیر صاحب اپنے کو دیکھتے ان کو معلوم رہتا میرا مرید کیا پرابلم ہے اللہ کی صفات میں سے ہے کہ نہیں کہ اللہ کہیں بھی بندہ ہو اندھیرے میں اجالے میں سمندر میں ریگستان میں گھر میں باہر گراؤنڈ کہیں بھی ہو اللہ کو معلوم ہے نا کیا ہے اس کا حال تو اب اس طرح سے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا جائز ہے نہیں کیوں اس لیے کہ کس کا مسئلہ ہے یہ توحید کا مسئلہ ہے اب اگر کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے کیا کر دیا اللہ کے ساتھ کس چیز میں اللہ کی علم کی صفت میں شرک کیا اللہ کی وہ <سلام> <سلام> یہ بول سکتا ہے یہ مانتا ہو بارش اللہ کے سوا کوئی برساتا نہیں ہے لیکن جانتے ہیں پیر صاحب کی کہ میں کہا کہیں سے پکار ہو سنتے ہیں کہیں بھی ہو میرے حال کو جانتے ہیں بابا کا ہاتھ برابر میرے سر پہ سایہ ان کا میرے اوپر ہے آدمی کا عقیدہ ہوتا ہی تو اللہ ہر حال میں بندے کے بارے میں جانتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی صفت ہے یہ تو اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے تو یہ توحید اللہ کی خصوصیت میں کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے دیکھنے کے اعتبار اس کا مطلب اللہ دیکھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دیکھنا کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کی ادھر کیا ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پیٹ پہ کیا دھبا لگا ہوا ہے آپ کو پیچھے والا بتاتا آپ نہیں دیکھ سکتے آپ سن سکتے ہیں گھر پہ آپ کے بارے میں کیا کیا پلاننگ ہو رہی معلوم کیسے آپ کو بے وقوف بنا کے کپڑے خریدوانے نہیں معلوم کئی چیزیں ہیں تو ایک آدمی کو نہیں معلوم نہیں معلوم آدمی کو آدمی ہر چیز سن سکتا ہے نہیں ہر چیز دیکھ سکتا ہے نہیں اللہ تعالی ہر چیز سنتا ہے ہر چیز دیکھتا ہے اللہ کی خصوصیت ہے تو توحید یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اللہ کو اکیلا ماننا اللہ جیسا اس چیز میں کسی کو نہیں ماننا نمبر دو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اس میں تین چیزیں قرآن و سنت میں غور کر کے علماء نے ذکر کی ہے ایک توحید ربوبیت یہ آگے آئے گا توحید الوحیت تین توحید اسماء و صفات تھوڑا مشکل شروع میں لگتا ہے سائیکل چلانا بھی شروع میں کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن چلاتے چلاتے پھر ہاتھ چھوڑ کے چلانا لگتا ہے یہاں ہاتھ چھوڑ کے چلانا نہیں ہے توحید رحوبیت رب ماننے میں توحید الوحیت الوحیت الہ یاد رہے گا آپ کو الہ معبود اللہ کو معبود ماننا اکیلے اللہ کو معبود ماننا اور اسما نام اسم میں شریف کیا ہے آپ کا اسما نام اور صفات صفت کوالٹی ایٹریبیوٹ اس کی کیسا کا جواب تو اللہ کے بارے میں اللہ کے اسما و صفات میں کیا کرنا توہین اختیار کرنا تو اللہ ہی رب ہے سب کچھ عطا کرنے والا کائنات میں جو بھی ہوتا ہے سب کرنے والا کون ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ان میں اکیلا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور نمبر تین اللہ تعالی کی عبادت جو بھی بندہ عمل کرتا ہے سجدہ کرنا رکو کرنا قربانی کرنا دعا کرنا وغیرہ وغیرہ یہ جو بھی عمل ہیں یہ کس کے لیے ہونا چاہیے صرف اور صرف کیونکہ یہ کیا ہے عبادت ہے اور عبادت کس کی ہونی چاہیے اس کو تفصیل سے ہم آگے سمجھیں گے دلیل کی روشنی میں لیکن توحید یہ ہے. اس کو توحید کرتے ہیں. کہ توحید کا لفظ بنا ہے ایک کرنے سے ایک کرنا لیکن ایک کرنا کا مطلب کیا ہے سب کو چھوڑ کے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وات اور رزا کو مانتے تھے نہیں آپ نے سب کا انکار کیا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. صرف اور صرف کون ہے اللہ اجعل اجائے کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا اندال بڑی عجیب چیز ہے تو ان کو کیا لگتا تھا یہ چیز کیسی ہے عجیب ہے اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی اور کیا ہیں معبود ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور معبود ہیں تو یہ اسلام میں ہے ایک ہی معبود ہے اور کون ہے وہ اللہ ہے تو یہ توحید کے بارے میں ہم نے سمجھا اگلے درس میں ہم شرک کی برائیوں کے تعلق سے کچھ باتیں تفصیلی طور پر دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا اگلا موضوع ہم شروع کریں گے ان شاء اللہ